کی یہ اظاہر کرنا ضروری ہے اپنا ماں پہ ضمیر شہرت اور ریا کی نسبت سے اظہر کرنا گناہ ہے والا وادق تو والا وعدتو کیا ہے بھائی اظہار عشق ہے اور اس کو ظاہر کرنا ہے تو والا وادق میں پسند کرتا ہوں ان اختلفی سبیل اللہ کہ میں شہید کیا جاؤں اللہ کے راستے میں سما اہیا پھر میں زندہ کیا جاؤں سما اختل سم اہیا سما اختل, اختل, اختل تین اب یہ نہیں کہ مارا جاؤ پھر یہ ہے کہ جتنی بھی مجھے مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے اللہ کے راستے میں جہاد میں تو مجھے یہ چیز بہت ہی پسند ہے بہت ہی محبوب ہے ٹھیک ہے آگے جاؤ باب ترجمے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو ترجمہ الباب کیا ہے امام بخاری فرماتے کہ باب یہ یہ باب ہے تتو قیام رمضان نفلی نفل نماز پڑھنا نوافل کے لیے رمضان میں قیام کرنا یہ بھی ایمان سے ہے بس اباس اس میں تو تمام آئمہ کا اتفاق ہے کہ فرائض کے لیے قیام فرائض جو ہیں یہ اجزائے ایمان ہیں فرائض جو ہیں یہ اجزائے ایمان ہیں اس میں تو سب کا اتفاق ہے محدثین کا اختلاف یہ ہے کہ اتیام بت تتو بھی ازائے ایمان میں سے ہے جیسے کہ فرائض ہی کہ نہیں بات سمجھ گئے پوچھیں اس میں سب کا اتفاق ہے ان کیا ہے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ قیام لرائض من ازائے ایمان ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ القیام ال من ازائے ایمان ہے اور کہ نہیں ہے اس میں اختلاف ہے تو بعض محدثین فرماتے ہیں یہ فرائض من اجزائے ایمان ہیں تتو نہیں ہے امام بخاری فرماتے ہیں جس طرح فرائض من ازال ایمان ہے اس طرح من اجال ایمان ہے اور چونکہ امام بخاری کی یہ رائے تھی اس لیے باب کو قائم کیا باب و قیام رمضان من ایمان آگے جاؤ اور تو کچھ نہیں اس میں اب دیکھو باب سوم رمضان احتساب من ایمان یہ باب اس میں کہ رمضان کا فرضی روزہ رکھنا بنیت طلب اجر و ثواب یہ جزی ایمان سے ہے حدثنا صلا ابن السلام اخبرنا محمد جبن لا وہ جو مشہور بزرگی ہیں حدثنا حب بن سعید ان ابی سلمتان ابی ریت رضی اللہ علام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ رمضان ایمان و احتساب ما تقدم من بھی جس نے روز رمضان رکھا نیت یعنی ایمان کے رشتے سے اور ثواب کے طلب کی نسبت سے اس کے لئے تمام سغائ اللہ کریم معاف کر دیں گے ٹھیک ہے تو سیام رمضان یہ فرض ہے ٹھیک ہے یاد مل ایمان یہ فرض کفایا ہے اب درمیان میں تتو قیام آیا تو اشارہ ہے کہ جس طرح فرائض اجزائے ایمان سے ہیں تو تتو بھی اجزائے ایمان سے ہیں اور قیام رمضان یا سیام رمضان لا یسر اللہ بھی جوہد نفس تو درمیان میں آیا باب ال جہاد میں ایمان الجہادو میں ایمان درمیان میں آیا تو اور تو آگے کچھ بھی نہیں آیا. بسم اللہ رحمان ذہین باب ادین یسرم باب منون ہے تنوین سے یعنی لہٰذا بابن یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک باب ہے یا بابن کا جو ہے متعلق مقدر ہے یعنی بابن فی ان دین یسر بابن ہی اندین یسر یہ باپ اس مسئلے میں ہے کہ دین یسر یوس رہے طبیعت میں خنا ہے معیچ علیہ الرحمٰن الرحیم بابن یا سی امام بخاری فرماتی یہ ایک باب ہے اس مسئلے کی کہ دین مسر ہے اب ادین اد یوسرم جو ہے دین موضوع ہے اور آئی یسرم محمول ہے موضوع اور محمول میں التعام پہ وسطگی ضروری ہے اور دین علید چیز ہے اور یسر علید چیز ہے اس لیے مزاح مقدر ہے کہ دین زو یسرن باب ہے اس مسئلے میں کہ دین زو یسرن یعنی آسانی کی چیز ہے زو یسرن یعنی آسانی کی چیز ہے اللہ اکبر امام بخاری کا ترجم و طلبا سبق ابواب کے ساتھ بطور مناسبت وہ یہ ہے کہ پہلے ابواب سے باب قیام العلطل القدر من ایمان اور اسی طرح باب الجہاد من ایمان ان ابواب سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ دین جو ہے یہ بہت بڑی مشقت کی چیز ہے قیام لیلتن پوری رات پوری رات کھڑا ہونا یا دین کے لیے جہاد کرنا یہ بہت مشقت کی چیز ہے بھائی یہ مشقت کون برداشت کر سکتا یہ تو بہت مشکل کام ہے تو ابواب سابقہ سے ایک وان پیدا ہوا کہ دین پر عمل کرنا یہ انتہائی کیا ہے مشکل ہے تو اب یہاں امام بخاری نے باپ قائم کر دیا کہ ادین اد وزو سرن بھائی ڈرو نہیں اتنی مشقت نہیں ہے دین یسرم وسرن آسانی کی چیز ہے اتنی مشقت نہیں ہے کہ تم اس سے گھبرا جاؤ ٹھیک ہے ठीक. دوسرا ربط یہ ہے کہ ادین یوسرم کا باب جہاد کے بات اس لیے لائے ہے اگرچہ جہاد جو صحت جو کہ مشقت کے معنی پہ دلالت کرتا ہے اور قیام اللیل بھی محنت کی چیز ہے لیکن یہ محنت اور یہ مشقت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو تم برداشت نہ کر سکو بلکہ یہ مشقت دائرے تحمل میں ہے یعنی اٹھانے کی دائری میں ہے آپ کی استطاعت سے ماورا اور بحر نہیں ہے کہ ہے نا دین وسر تو ہے جو وسر ہے یعنی ابواب سابقہ سے مشقت دین کا ون پیدا ہوا تو فرمادی کے دین میں مشقت بے شک ہے لیکن اتنی مشقت نہیں ہے کہ جو آپ کی استطاعت سے بالاتر ہو نہیں بلکہ آپ کی استطاعت میں ہے لا کلف اللہ, اللہ وسلم امام بخاری کا عمق کی علمی ہے اور اس کو امر شاہ کشمیری رحم اللہ نے سمجھا ہے اس سے پہلے قیام الت القدر من ایمان باب تو طو قیام رمضان من ایمان ذکر ہوا اب آپ نے قرآن تو پڑھا ہے جب مسائل رمضان قرآن ذکر کرتا ہے تو فرماتے یرید اللہ بکمل ال یوسرا آپ بیمار ہیں آپ روزے نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ لو مسافر ہیں سفر میں آپ روزے مشقت میں ہیں آپ مشقت نہیں اٹھا سکتے بھئی خیر ہے نا صحت کا انتظار کرو صحت میں رکھ لو گے اقامت حضر کا انتظار کرو حضر میں پھر رکھ لو خیر ہے مرض اور سفر میں کیوں یرید اللہ اب کمل آدینسر امام بخاری قرآن پاک کے پاس چلے گیا کہ ان ٹھیک ر... ہے کیا رمضان بھی ہے لیکن کیا یریید اللہ بکمل اتنا کہ آپ کے تحمل میں ہو آپ کے استطاعت میں ہو کیوں ادین اد یسر یسرم چوتھا ربط یہ ہے کہ مقصود الباب جو ہے خوارج اور معتضلے پہ رد کرنا ہے معتضلے اور خوارج پہ اس لیے کہ معتضل اور خوارج جو ہیں یہ انتہائی متشددین ہیں کہ معمولی معمولی کاموں کی وجہ سے لوگوں کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں بھائی تم نے روزہ نہیں رکھا کافر ہو گئے تم نے نماز نہیں پڑھی کافر ہو گئے ٹھیک ہے نا تم نے فلان نیکی کا کام نہیں کیا تم کافر ہو گئے ہو موتلا خوار جو یسرن یہ بات کم تم نے کہاں سے نکال دی ہے کہ ارتقاد گناہ سے کافر بنتا ہے یا ترکِ تار سے کافر بنتا ہے اب دین وسلم دین میں آسانی ہے اتنی ہے جو تم نے مشقت بنانی ہے کہ نماز رہ گئی تو کافر ہو گئے روزہ رہ گیا تو کافر ہو گئے اب دین وسلم امام بخاری کا مقصد جو ہے معتزن اور خوارج پہ رد کرنا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب الدین میں محبوب ترین دین جو ہے پسندیدہ دین اللہ کو الحنفیت یت الحنفی یا تو سماحا تو وہ دین ہے جو دین حنفی ہے منصوب مس ابراہیم علیہ السلام ہے ایک, ایک دین الحنفی وہ دین جس میں یکسوئی ہے سامہ تو آسان آسامہ تو آسانا جو کہ بالکل آسان ہے تو, تو کم خواہ روان ہے امتحان رہا ایمان بخاری رہ اللہ کبھی کبھی تک ذکر کرتے ہیں بخاری شریف میں تعلیقات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ایسی تعلیق کہ امام بخاری ایک مقام پر حدیث کو بلا صنعت ذکر کرتے ہیں اور اسی حدیث کو دوسری جگہ موصولاً ذکر کرتے ہیں یا تاریخ ہو گیا ہے حسف تو دوسری جگہ اس کو موصولاً ذکر کرتے ہیں ایک تعلیق یہ ہے کہ امام بخاری بخاری شریف میں اس حدیث کو معلق ذکر کرتے ہیں تاریخ کے طور پر ذکر کرتے ہیں لیکن بخاری کے علاوہ باقی کتابوں میں اس, حد، اس حدیث کو موصولن ذکر کرتے ہیں جس طرح علامہ قصلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی یہی حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب کیا ہے کتاب المفرد کیا ہے کتاب امام بخاری کی کتاب ہے اس کتاب المفرد میں امام بخاری نے اس حدیث کو باسندی متصل ذکر کیا ہے اور یہاں پہ اس حدیث کو معلق ذکر کیا ہے ٹھیک ہے کیوں پہلے یہ حدیث تعلیقات دو قسم کے ہیں بخاری شریف میں ایک حدیث معلق ذکر ہوتی ہے دوسری جگہ موصولن ذکر ہوتی ہے دوسرا قسم یہ ہے کہ ایک جگہ بخاری شریف کے اندر تو معلق ہے لیکن امام بخاری اپنی کسی دوسری کتاب میں اس کو موصوراً ذکر کرتے ہیں تو لہذا یہ تعلیق دوسری قسم کی ہے قسم اول کی نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے تو قسم اول کون سی ہے یہ اس بخاری شریف میں دوسری جگہ یہ حدیث موصوراً نہیں ذکر تو کتاب الادب المفرد میں ذکر ہے مسند احمد میں بھی ذکر ہے باقی کتابوں میں لیکن ہم تو امام بخاری کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو الدب المفرد میں ذکر ہے اب سوال پڑتا ہے یہاں پہ کہ جب امام بخاری نے اس کتاب اس حدیث کو ادب المفرد میں موصولن ذکر کیا ہے تو یہاں کیوں نہیں ذکر کیا موصولن ٹھیک ہے تو جواب یہ ہے کہ اس کو یہاں موصولن اس لیے نہیں ذکر کیا کہ یہ وہ سند علی شرط بخاری فل میں تھا کیا میں نے کہہ دیا ٹھیک اعلی شرط البار نہیں کہنا کیا نا کیا نہیں تھا سوال پر تو فرد رکھیں نا فل بخاری نہیں تھا یعنی تو اس کو معلوم تھی لیکن جو شروط بخاری امام بخاری بخاری کے لیے وضع کی ہے نا تو وہ صنعت الاشر تل بخاری نہیں تھا ان شاء اللہ مسئلہ رسول اللہ صلی الرمادین احب الدین الا محبوب ترین دین اللہ کی طرف یعنی اللہ کو الحا نفیت و سما الحا وہ دین ہے جس میں باطل سے حق کی طرف میلان ہے ٹھیک یہ تو کیا الما الباط الحق لیکن میں کہتا ہوں کہ ہے یعنی بالکل حق کی طرف توجہ ہے میلان الباطل کا تصور بھی نہیں ہے اور دوسرا اسماہا تو بہت آسان ہے اب الدین میں دو احتمال ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ الدین میں الفلام آہدی ہے تو اس سے خاص اعمال برادے احب الدین یعنی احب العمال الا الحفیت الصمہ جن بانے اعمال ہے الفلام کیا ہے آہدی ہے تو احب العمال الا جو ہے عدین اس الح ہے بھائی وہ ایسے اعمال کرو جو آسان ہو بعد میں آپ کو میں بتاؤں گی انشاءاللہ مشکل بات ہے ایسے اعمال کرو جو آسان ہو اللہ کو اعمال میں آسانگی پسند ہے یا الدین میں الفلانی جنسیت ہے الفلان دل جلس ہے تو حب الدین محبوب ترین دین ادیانوں میں اللہ کو الحنفیت و وہ دین ہے جو حنفی آسان دین ہے تو بنسبت کیا مانا دین آسان ہے پھر یہ دن بمقابلے دین بمقابل یہودیت و نسرانیت تو بہت ہی آسان ہے ابنا ولا تحمل علینا اسرن کما حمت و علم قبل ولا تو ہم بل نام تو قتلہ بھی تو <تصفح> ادیاانی سابقہ جو یہود اور نسارا کے ادیان تھے تو بغیر مسجد کی نماز نہیں ہوتی تھی بغیر پانی کے طہارت نہیں حاصل ہوتا تھا کپڑے نجازت کے بعد اس کی, اس کی کپڑے کی طہارت دلائی سے نہیں ہوتی تھی اس کو خاما خام خاں کاٹنا تھا وہ آزائے خات گناہ جس وزش سے ہو جائے اس کو کاٹو کتنی مشکلات تھیں تلفلہ دل جنسیت ہو گیا دین میں آسانی ہے پھر ادیان سابقہ جو یہودیت اور نسرانیت کے دین اس میں تو بطریقے ہو لسلا ان شاء حدیث پڑھیں گے پھر آپ کو باقی الحنفیہ یعنی دین ابراہیم ہے سما او ہے نا ان کا انتبی ابراہیم حنیف ٹھیک ہے اتباق الدین ابراہیم کی مولانا زکری رحم اللہ نے اپنے درس میں دو تین دفعہ یہ بات لکھی ہے پتہ نہیں کس نسبت سے لکھی ہے کہ صاف سنو تو طالب علم ہو صاف سنو طالب علم ہو صاف سنو طالب علم کہ الحنفیہ سے یہ امام ابو حنیفہ کا دین مراد نہیں ہے دین حنیفیہ سے یہ حنفی دن مراد نہیں ہے کہ پھر تمہیں پھر تم میرے بات یہ بات لگا لو کہ انہوں نے یہ بات کی ہے لیکن یہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ یہ دین حنفی بصورتی اتباع باقی نسبتوں میں بہت آسان ہے یہ ایک بات بہت قیمتی کی ہے یعنی تم یہ نہ کہو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ دین امام بخاری باندھا ہے اور الحنفیہ سے ابو حنیف ابو امام عنیف کرائی مراد ہے میں یہ مراد نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دین حنفی مسئلہ کہ حنفی بمقابلے شافی اور مالکی وغیرہ جو ہیں کیا ہے تو <السحالات> بہت آسان ہے نہ اس میں افراد ہے نہ اس میں تفریح ہے اچھا <تصح> حدثنا دسنا قال حدثنا حد دسنا عبدالسلام ابن متوہر اعلی اخبرنا عمر ابن علی ہنمان ابن محمد غفاری ہن سید جمیابی سعید, سعید المقبریو عنورا روضی اللہ عن مجمعین اتبام جائز یہ عمر ابن علی جو ہے نا اس راوی کو سنو آپ کی مشکا... آپ کی کتاب اپنی ہے نا تو اس پر کش ڈالو یہ لکیت ڈالو آپ کو بتاؤں گا ایک یہ عمر ابن علی جو راوی ہے یہ کتابوں میں مدلس مشہور ہے یہ کیا ہے یہ مدلس مشہور ہے مدلس جانتے ہیں تدلیس کرتا ہے اپنے استادوں کو چھپاتا ہے اور مدلس کا انہانا جو ہوتا ہے وہ غیر معتبر ہوتا ہے آپ نے مقدمے مسلم میں پڑھا ہوگا مدلس کا انحانہ جو ہے وہ غیر معتبر ہوتا ہے تو جب یہ عمر ابن علی مدلس ہیں اور یہ تدلیس میں بہت مشہور ہیں جیسے قستلانی وغیرہ نے لکھا ہے پھر امام بخاری نے اس مدلس کی روایت انانا سے کیوں نقل کی ہے باتی ہے اس لیے کہ عمر ابن علی مدلس ہیں اور پھر مان سے روات نقل کرتی اور روات میں انانا سے تو مدلس کا انانا تو غیر متبر ہے یہ جو ہے تدریس پہ اشہر بھی ہیں مشہور بھی ہے امام بخاری نے کیوں نقل کیا ہے تو مددسی اس کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے عمر ابن علی اگرچہ مدلس ہیں لیکن یہ ہی رواج امام بخاری کو عمر ابن علی مانن جو پہنچی ہے تو اس میں امام بخاری کا صد فیصد اعتماد علاسما ہے کہ عمر ابن علی نے مان سے یقینا یہ سنی ہے اور قرائے نے خاری سے امام بخاری کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ رواج جو ہے عمر ابن علی نے مان سے سنی ہے اس میں سما ثابت ہے اگرچہ یہ مدلس ہے لیکن اس روایت میں تدلیس سے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح ایسے کافی راوی ایسے ہیں جو مدلسین ہیں لیکن امام مسلم بھی اس سے روایت نقل کی ہے امام بخاری بھی نقل کی ہے تو مدلس تو ہوتا ہے لیکن شیخ بخاری نے جس نسبت سے نقل کی ہے اس میں کوئی تدلیس نہیں ہے سمجھ اب یہ جو آپ نے کش کیا ہے نا یہ اس لیے میں آپ پر کروا دیا ہے اللہ کریم آپ کو بخاری پڑھانے والے بنائے تو جب آپ بخاری پڑھیں گے تو آپ کو سند میں یہ بات یاد آ جائے گی کس میں کچھ ہے کیا ہے چلو کتاب دیکھو اچھا آن سعید ابن ابی سعید المقبوریو یہ ابی سعید جو ہے یہ مقبوری ہے مقبری مانا منسوب بسوئے قبر ہے یہ قبر ہی ہے اور کیسے قبر ہی ہے کیا پوجا پاٹ کرتا تھا پھر تو مشرک ہے پھر صنعت میں کیسے آ ہے میں نیا اعظم بلّہ مشرک نہیں ہے یہ ایک قبر پہ بیٹھا کرتا تھا جس طرح ایک مجاور ہوتا ہے قبر پہ بیٹھا, بیٹھا رہتا ہے نا تو یہ بھی ایک قبر کے قریب بیٹھا, بیٹھا بیٹھا رہتا تھا اب کیا کروں جس طرح یہاں پہ سامنے ایک آدمی ہے میں جب بھی آتا ہوں تو قبرستان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے بھائی کون سا آدمی وہ فلا کون سا فلا المقبری ہوں قبرستان کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوتا تو اس قبرستان کے ساتھ بیٹھنے سے قبر پرستی براد نہیں ہے اور نہ ظاہر ہوتی ہے ایک ازمی ہے جس کا گھر قبرستان کے قریب ہے بھائی کون سا یعنی چلو یار آپ کو ایک بات حاضری میں ایک مسجد ہے اس کو مقبری والی مسجد کہتے ہیں ہے نا مقبری والی مسجد ہے تو اس کا مطلب نہیں اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جو مسجد قبرستان کے قریب ہو تو سب مقبرے والے ہوں گے یعنی قریب مقبرہ ہے تو یہ بھی مقبوری ہے گوے کہ قبرستان ایک قبر کے پاس بیٹھا کرتا تھا کوئی قبر تھی بس یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ مجاول مقبرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھے نا لیکن ہمارے پاس جو کتابیں ہیں نا انہوں نے یہ تعین نہیں کی ہے نہ کستلا نے کی ہے نہ فت نے کی ہے نہ نہی نے کیوں نے تعین کی ہے اور میں نے ایک محدث کی کتاب دیکھی ہے جو آج کل کے اچھی محدث ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی قبر تھی جس کا تعین ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اس پر بھی ہم رب نہیں کرتے لیکن المقبری ایک قبر کے پاس بیٹھا بیٹھا کرتا بیٹھا کرتے تھے بس آن اب یہ رہتا عن نبی صلی اللہ عصم قالین ندین یوسرن ان ندین یوسرن بے شک دین جو ہے یسرن آسانی کی چیز ہے ذو یسرن یا یہ دین جو ہے یہ یسر ذو یسرن ہے اس لیے کہ نہ اس میں افراد ہے نہ تفریح ہے افراد سے بھی پاک ہے اور تفریح سے بھی ولو شا ددین احادن إِلَّا غَلَبَهُ ولو شاہ دین دین و احادن آهَدٌ معروف بھی صحیح اور مجہور بھی صحیح ہے تو اگر مارو مانیں یہ ولو شاہ دین اہاد جھگڑا نہیں کیا دین کے ساتھ کسی نے اللہ غلبہ مگر دین اس پہ غالب ہوا ہے غالب آیا ہے یا ولی شادی نو احاظم جگرا نہیں کیا گیا دین کے ساتھ کسی کی طرف سے مجھور کروانا ہو گیا جگرہ نہیں کیا گیا دین دین میں کسی کی طرف سے اللہ غلط مگر دین اس پہ غالب ہوا ہے اچھا توجہ کرو ولی شاد الدینہ یا ولی اشادینو کشتی نہیں کی گئی دین کے ساتھ کشتی نہیں کی دین کے ساتھ کسی کے طرف سے مگر یہ دن اس پہ غالب ہوا ہے کشتی نہیں کی کسی نے دین کے ساتھ مگر یہ دن اس پر غالب ہوا ہے اب دیکھو نہیں یو شاد دین مشادہ شاد کہتی کس کو مغالبہ کو مغالبہ ایک دوسرے پر اپنے آپ کو غالب کرانا یعنی کشتی کر دو کشتی لڑنا جب دو عدمی کشتی لڑتے ہیں نا تو ایک اوپر آتا ہے کہ نیچے تو ایک غالب ہوتا ہے کہ مغلب ہوتا ہے لیکن بھائی دین ایسی چیز ہے جو بھی دین کے ساتھ مقابلہ میں نکلا ہے تو یہ کشتی ہار گیا ہے دین اس پہ غالب آ گیا ہے یہ یا رسٹار نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں لیکن امام بخاری نے یہاں کیوں لایا ہے ادین مشرم ہے آپ کو اشارہ کرتی ہیں کہ آپ نے تو قیام الت القدر بھی پڑھ لیا ہے اب تیام الرمضان میں نے ایمان بھی پڑھ لیا ہے اور جو سے لیے بات آتی پڑھ لیا ہے خیال کرنا اتنا قیام بھی نہ کرنا کہ تم مغلوب ہو جاؤ پھر سارے دن جو ہے تھکے پڑے ہو اور بیمار ہو جاؤ اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ کیوں میں نے قیام لئے القدر کیا ہے دین کے ساتھ تم کشتی نہیں لڑ سکتی ہو اگر کشتی لڑو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے تو لہذا دین پر اتنا عمل کرو جو کہ قوت برداشت میں ہے توجہ کرو اتنا عمل کرو جو قوت برداشت میں ہے لیکن توجہ کرنا اچھا یہ نہیں کہ آپ کو میں روزی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ میرے قوت برداشت میں نہیں ہے بھائی روزی تو اللہ کریم تم کی فرض کی تو پہلے قوت برداشت رکھا ہے تو اس کے بعد امر کیا ہے نا جہاد اگر تم کہتے ہو بمباری کی طرف نیک سے سینا سفر ہوں پہلے آپ نے اللہ نے قوت بمباری مقابلہ رکھا ہے تو پھر آپ کو مکلف کیا ہے ایسے مقصود جو عبادات نفلیہ ہے بابا عبادات نفلی میں اتنا انہماک اور اتنا افراد اور اتنا غلو مت کرو کہ صرف حد اس سے باہر ہو جاؤ اور بیمار پڑے ہو گا. اب یہ منی صاحب ہیں محمود الحسن ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں نفل بھی پڑھوں گا اور میں سبق بخاری شریف بھی پڑھوں گا دور حدیث بھی اب جنا ابھی آنے بارہ بجے سے تعج کرتا چار ویسے. چار ویسے ہے چار بجے چار بجے سے پھر اسباق پڑھتا ہے کچھ نہ ہار گیا کہ نہیں ہارا بھائی تم کو کس نے کہا تو کہ تم ساری رات جو ہے نا نفلوں میں مشغول رہو ٹھیک ہے رات کے قیام کرو تو ایک میں کرو قم مل یا یو ایل قم کو مل لے لئے نسر ابن کچھ مل کو نہیں ہو رہا چل کھوا کر دیا تو ہمارا بقیال منہ کا تقسیم نسر وسلے تو اللہ کریم تو آپ کو رات کو تقسیم کرنے تمہارے اختیار میں ہے آدھی رات کرو ادھی سے زیادہ کرو ادی سے نصف کرو شروع کرو پورے رات جو قیام تم نہیں کر سکتے اگر کرو گے نا آج کر لیا ہے کل کر لیا ہے دوسرے دن کر لیا آنے دن کر لیا آج کی رات کر لیا ایسا ہوگا کہ بیمار ہوگی کیوں میں قیام لل کیا کرتا تھا اب میں بیمار ہو گیا ہوں تو نے جن سب کے ساتھ کشتی شروع کی تھی تو تمہیں بالدی زمین پر دھیر ڈھا رہا ہے تو نہیں یہ شاید دن ہاتھ کشتی نہیں کی گئی دین سے کسی کی طرف سے مگر وہ ادنی مگنون ہوا ہے کشتی نہیں کی دین کے ساتھ کسی نے مگر وہ ادبی مگنون ہو گیا دین اس پہ غالب ہو گیا ہے تو لہذا دین کے ساتھ کشتی نہ لڑو جس بھی پڑھوں گا اس کے ساتھ ایک سے بھی پڑھوں گا سے بھی پڑھوں گا اتنا کام کرو جو کہ تمہارے قوت برداشت میں ہو اب حدیث جیس آپ کو پڑھاتا ہوں پھر آپ کو میں رہے, دین کے نمونے بتاتا چلو ابھی بتا دیتا ہوں دن کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا کسی نے مگر دن غالب ہو گیا ہے تو مقصود الحدیث یہ ہے کہ غلوف الدین نہ کرو اس کے آپ کو میں نمونے بتاتا ہوں غلوف الدین کے نمونے ہیں ایک یہ ہے مون صاحبان کہ غلوف الدین از قبیل نفلیات ہے آپ جناب آپ نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ میں جو ہے نفل پڑھوں گا روزانہ ہر رات پڑھوں گا پوری رات پڑھوں گا یہ غلوف الدین ہے اور اس سے نبی پاک نے منع کیا ہے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے وہ جو تین آدمیوں کے حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اط کام لائے امنا آنا للہ انا اتقا کمانکم لاہ ہے نا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اسلی وار کو میں رات کے وقت تاجر بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں تو یہ غلوف الدین ازرائے از قبیل نفلیات کہ اتنے نوافل شروع کرو کرو کرو کرو, کرو کہ ہفتہ ہو دو ہفتے ہو تین ہفتے ہو مہینہ کرو پھر تم چھوڑ دو تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی عبادات نفریت تھوڑی کرو لیکن ہمیشہ کرو اس لیے امام بخاری نے اس پر ایک آگے جا کر باپ بھی قائم کیا ہے سامنے سفر نمبر گیارہ میں دیکھو احباب احب الدین احب الازو ادوب ہو اللہ کو پسندیدہ دن وہ ادوم تو ادوم مانا کیا تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو آدمی نے آپ کو بخاری ایک دن پڑھائی ہے صبح سے آ کر شام تک پڑھا پڑھا دیا ہے اور پھر جو ہے نا کل جمعرات بھی نہیں آیا جمعے بھی نہیں آیا ہفتے بھی نہیں آیا بھائی کیا ہے تم کو میں نے ایک دن پڑھا دیا ہے نا تو آپ اس کو کزئی سے تعبیر کرو گے لیکن میں روزانہ آپ کو ایک حدیث پڑھا کر جاتا ہوں آتا ہوں روزانہ ہوں اور حدیث ایک پڑھا کر جاتا ہوں تو اس کو آپ نادل سے تعبیر نہیں کرو گے اسی لیے دین سے کشتی نہ لڑو اور یہ غلوف الدین یہ نوافل میں اتنا انہما ہو اتنا غلو ہو کہ پھر آپ پر وہ نفل غالب ہو جائے یہ غلوف الدین نہیں ہے استطاعت کے مطابق جو نبی علیہ السلام نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے نا یا <تصفح> غلوف الدین کا دوسرا نمونہ ایسا ہے جیسے ترک شبہات ٹھیک ہے دین کا یہ حصہ ہے کہ شبہات سے اپنے آپ کو اجتناب میں لاؤ شبہات سے کیا کرو اجتناب کرو یہ ضروری ہے دن کیسا ہے بھائی اتنا غلو بھی نہیں کہ آپ جناب محترم شبہات سے اتنا اجتناب کرو اتنا اجتناب کرو اتنے اجتناب, اجتناب کرو کہ غیر شبہات میں بھی پھر تم وسو بن جاؤ بن جائے کہ بھائی یہ کتاب تو ہے پتریس میں پڑھنا میرے جائز ہے کہ نہیں یہ تو مجھے ابا بھی نہیں کیا گیا میں نے ملکن بھی نہیں لیا پتریس میں پڑھ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے یہ چادر مجھے کسی نے دی ہے پتنی حلال کی کمائی سے ہے حرام کی کمائی سے ہے کسی چھپا کر دی ہے پتنی کیا ہے یہ شبہات میں اگر تم پڑھ گئے نا اور شبہات میں تم نے جب غلو شروع کیا تو تم نے کیا ہو جائے گا وسوسوں میں سمے پڑھ جاؤ گے تو ہلو سے نہ کرو ترک شبہات بے شک کرو لیکن اتنا غلوم شبہات کے ترک میں اتنا نہ کرو کہ وہ سس میں پڑ جاؤ ابھی کھانا تو آیا ہے پکایا ہے کھانا آ ہے پتہ نہیں یار یہ آٹا کسی نے ڈاکی میں لیا ہے حرام ہے آٹا حلال ہے کسی سے چھپا کر بھائی تمہیں ایک مسلمان کی ہاتھ سے آ ہے تو میں ٹھیک ہے جیسا کہتے گوشت پتنی زبیا کس کا ہے پاکستان نے زبیا مسلمان کا ہے بس کھا کیوں اگر ایسا کرو گے تو پھر اشتبا میں پڑ جاؤ گے کہ یہ مولی صاحب ہے پتنی یار اس نے تو مرغ مرغبر کیا ہے پتی سے بسم اللہ بھول گئی تھی یا کہا ہے یا نہیں بھولی ہے امدن نہیں کہی یہ شبہات میں پڑ جاؤ گے پھر دن پر چلنا تمہارے کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا اس لیے بے شک اتقان شبہات کرو لیکن غلو مت کرو کہ وسوسوں میں پڑ جاؤ اللہ تیسرا ایک نمونہ آپ کو بتاؤ کہ حلو فدین کا ایک تیسرا نمونہ یہ ہے کہ حزیمت پر عمل کرتے ہیں اور رخصت پہ نہیں جاتے رخصت کو نہیں اختیار کرتے یہ بھی غلو کا ایک نمونہ ہے آپ کے لیے بیماری بیمار ہیں نا آپ آپ کے لیے سردی کی وقت آپ کے لیے اجازت ہے نا بھائی کہ تم تیمم کر لو پانی آپ کو ہے تو تیمم کر لو آپ بیمار ہے کلیام آپ پہ مشکل ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو ٹھیک ہے نا اب آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھوں میں تو کھڑے ہو کر پڑھوں گا کیونکہ فضول اللہ خان اتنی یہ فرض ہے ٹھیک ہے نا آپ کے لیے رخصت ہے کہ بیمار ہے بھائی فتح موم صحیح آپ کہتے ہیں یہ تو رخصت میں تو عظیمت پر کروں گا اس لیے کہ عظیمت میں بہت ثواب ہے میں پانی سے مار کروں گا تو جب تم دین پر دن کے ساتھ لڑو گے نا پانی سے مار کروں گا پانی سے مار کروں گا تو بیمار ہو جاؤ گے تو اعلان ہو جاؤ گے کہ جنازہ تیار ہے اب <تصفح> آپ سمجھ گئے ہیں نا <تصفح> تو یہ حلوفی دن ہے <تصفح> کہ آدمی رخصتوں کو چھوڑ کر عظیمتوں پر جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں شک نہیں عظیمت پہ عمل کرنا سواب ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ تم روست کو روست بھی نہ کرو نہ مانو <تصفح> یا تم نے عظیمت پر عمل کرنے کی قوت بھی نہیں ہے پڑھایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سفر میں آپ کے لیے جا ہے روزے نہ رکھو ٹھیک ہے نا بادشاہب کرام نے عظیمت پر عمل کر کیا جب کچھ سفر کیا تو بے ہوش ہو گئے با صاحب رام نے ان پہ چادری چاول کی سہای کیا علیہ وسلم پوچھے کیا ہے فرمائی جی بے ہوشو گے فرما لیسا. کیا ہے سفر یہ دین نہیں ہے کہ تم سفر میں روزے رکھوالی صحابل مفتی ادر جن نے روزے نہیں رکھے تو ان کو اجر مل گیا ہے کہ رخصت پر عمل بھی کیا ہے اور ان پر چادری بھی تان کیا تان لیے ہیں تو رخصت کو بھی مان لیا ہے اور ان کی خدمت بھی کی ہیں اور جب تم کو رختی شریف ملی تھی تو کیوں تم نے روزہ رکھا ہے کہ اب تمہارا یہ حال بن گیا ہے تو دین و یسرم ہے تو یہ ہے بھائی عظیمت کے مقابلے میں کیا ہے رخصت ہے ٹھیک ہے میرا نصیبہ تو عدین عد یسرم کا معنی یہ ہے نئی شادی ناہد کشتی نہیں لڑا دین کے ساتھ کوئی شخص مگر کہ دن اس پہ غالب آیا ہے تو دین کے ساتھ کشتیاں نہ کرو اتنا عمل کرو نفلی کہ آپ کے بس کے اندر ہو کہ آپ مغلوب نہ ہو اور ہمیشہ کرتے رہو اور بھی امثال سال ہیں لیکن مختصر اچھا ہوتا ہے سد دیدوں قاری و بشرو وسطین بالغدوتی و روحتی و شیو منجال <الدُّلْجَة> فرمایا فسدوں تمہارا نیانا روی کرو اور بھاشا جو کتنی ترجمے اتل ب یعنی کیا معنی افراد اور تفریق کے درمیان جو وسط طریقہ ہے اس کو اختیار کرو یہ ہمارے حسین احمد صاحب ہے اس کو مسجد ملی ہے اور بالکل ایسی مسجد ہے کہ جس میں ملت بھی نہیں ہے اب یہ کہتا ہے بھائی شور نہیں ہے گڑبڑ نہیں ہے میں مغرب سے لے کر ایشا تک نفلی پڑھوں پڑھتے رہوں گا بس ایک دن پڑھا دو دن پڑھا دو دن ٹانگے سوج گئے سوج نے کہنا اب ٹانگیں جو ہے اس پہ ورم آ گیا ہے سلامت بخاری کو نہیں آیا بھائی فون کیا ہاں؟ <laughs> <سوج> <laughs> کیوں نہ ہے کہ پاؤں سوچ گئے ہیں بھائی کیوں سوچ گئے میں تو مفل بات پڑھتا تھا اور اتنا کشتی نہ لڑ رہا دورہ کافی ہے نا چار کر لو کافی ہے نا چلو بھائی چار نہیں چھ کر لو چلو بیس تک <laughs> بھی ہے لیکن یہ آپ کو کس نے کہا کہ ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹے کا جو وقت ہے اس کو روزانہ جو ہے نواں فلمیں مستقل کرو اشتغال کرو سے تو پھر تو کام بنے گا کہ پاؤں جائیں گے نا آپ کے ف سج ات لو ثواب کیا معنی؟ مانا روی اختیار کرو وقاربو تم کرو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وقاربو اور اپنا رشتہ اقربات پروری کرو دین پہ عمل کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اقربات پروری بھی کرو ایک معنی محد نے لکھ لیا ہے اب یہ ہے کہ یہ مودی صاحب اور یہ جو ہے نا مثلاً جو ہے زور دور اکات نفل پڑھ لیتا ہے فرض کے بعد پھر جاتا ہے طلباء کی خدمت کرتا ہے استاذ کی خدمت کرتا ہے یا اس کا گھر قریب والدین کی خدمت کرتا ہے تو ٹھیک ہے میں معنی روی بھی کرو اور اس کے ساتھ سا اقربا پروری بھی کرو تو آپ کو دونوں سواب مل جائیں گے ٹھیک ہے قالیبو کا یہ معنی درست ہے لیکن یہاں پہ موزون نہیں ذہن میں موزون نہیں آتا ہے تو توجہ کرو سدو درج اکمل ہے وہ قاریبو قریب الا درج تل ہے مانا سب دیدوں میاں روی کرو جو کہ اکمل طریقہ ہے اگر میاں روی نہیں کر سکتے ہو تو قاریبو اس میاں روی کے قریب ہو اس کے قریب ہو اگر اکمل پہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو اکمل کے قریب تو ہو جاؤ نا قریب قریب ہو جاؤ دور متواز و اعمال کی طرف قربت حاصل کرو تو وہ معنی یہ ہے کہ اس صدا کے قریب ہو جاؤ جو افراد و تفرید کے درمیان جو خیل عمر اوسط ہے اس کے قریب ہو جاؤ فسٹ تک امرت کما عمر تو منتاب و ماں کا تو سردو استقامت ہے وہ استقامت کے قریب ہے وب شروع اور خوشخبری حاصل کرو امال پر اجر کا خوشخبری حاصلہ کے دسو آپ ان کو امال اگا دے خوشخبری حاصل کرو کیا امال پر جزا کا تو عمل تو کرو گے نا تو عمل کا جزا اللہ کریم دے گا یا خوشخبری سناؤ لوگوں کو امال پر ڈراؤ نہیں اور نماز چٹ گئی ہے کافر ہو گئے ڈراؤ نہیں وب شروع خوشخبریاں دو کیا مانا نمازیں پڑھو جنت ملے گی اجر ملے گی رہ گئی ہے تو وہ کرو ادا کرو اللہ کریم اجر دینے والا ہے تمہارا خوشخبری سناؤ لوگوں کو جس طرح دوسرے دِس میں آتا ہے نا یس شروع ولا انما تو آج شروع ان نماز ووش تم یس سری آسانی لوگوں کو سناؤ نا پڑھاؤ نہیں نا نماز چھوڑ گئے تو کافر ہو گئے روزہ چھوڑ گیا تو کافر ہو گئے میں یس سی یار کوئی سہولت سے کام کرا وسطی وو ہاتھ محنت وسط امداد حاصل کرو عبادت کرنے سے عبادت کرو امداد حاصل کرو عبادت کرنے سے بل و صبح کے ٹیم اول ٹیم و پچھلے ٹائم زور کے بعد والا ٹائم وہ شیو میں نا اور کچھ حصہ اندھیری رات کا سبحان سبحان اللہ اللہ اب یہ کا مثال سمجھ گئے نا قیام ملے تم کرتے ہو تو ہر جاؤ گے نا تو دیکھو صبح کی ٹین عبادت کرو جو کہ نشاد کا ٹین ہے جب اٹھتے ہو نا تو بدن کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تھکا نہیں ہوتا ہے تو یہ نشات کا ٹائم ہے اس میں عبادت کرو ور دوپہر کا کھانا کھائے ہیں کھیلو نے کیا ہے آرام کیا ہے ابھی اٹھو اب پھر بدن میں نشات ہے ٹھیک ہے نا عبادت کرو شیو من اب رات آرام کرو صبح نواز مسل تو مسل پونے چھ آزان ملتی ہے وہاں چھٹ جاؤ ساڑھے چار اٹھو چار اٹھو تھوڑا سا ٹھیک اصو بنا کر نماز پڑھ لو اور شیو لیکن اگر تم کہو گے کہ بھائی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک تو لئی شادی آج لاگ الگ ہو پھر اسپتال میں پڑے ہوں گے اور جو ہے اس میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمال احمال کی تشویش جو دی ہے یہ دنیا سفر سے دی ہے میرے توجہ کرو محمود الحسن توجہ کرو اگر تم پر بات کیوں نا اب تم اپنے گاؤں جانا چاہتے ہو صبح نواز پڑھ کر تم گئے ہو ساتھی نے کہا بھائی ہری پور پہنچ گئے دوپہر کٹھے میں آرام کرتے ہو ٹول میں روٹی بھی کھاتے ہیں تھوڑا سا آرام کریں گے پھر جائیں کہتے نہیں نہیں نہیں نہیں بس آؤ پھر پیچھے آؤ ٹھیک ہے نا تو اگر تم جو اس سفر کے لیے دن کی اس تقسیم کو نئی تسلیم کرو گے تو آخر کہیں بے حص ہو کر کہیں بیٹھ جاؤ گے نہ سفر کے قابل ہو گے اور نہ منزل کو پہنچ سکو گے تو جو ہے لیکن اگر تم جو ہے نہ سفر اب یعنی زمانے نشاط میں کرو گے تو انشاءاللہ منزل تک بھی پہنچ جاؤ گے اور بدنی تھکاوٹ سے بھی محفوظ ہوگی اب یہ دنیا ہے یہ دار السفر ہے اور ہمارا جو منزل قیام ہے اللہ جنت نصیب فرمائے تو یہ دنیا دار السفر ہے اور ہمارا منزل جنت ہے ہم تو آپ جانا چاہتے ہیں نا اگر ایک مسافر دنیا میں ایک منزل کی طرف جانا چاہتا ہے اور اس میں بس مطلب مسلسل سفر کرتا ہے مسلسل سفر کرتا ہے اور درمیان میں آرام ہم دما کے کیا کہتے ہوں در، درمیان میں دما نہیں کرتا تو ہم جان ایسا ہوگا کہ تھک کر بیٹھ جائے گا نہ سفر کر سکے گا نہ منزل کو پہنچ سکے گا اسی طرح یہ آمار جو ہمارے ہیں نا یہ آخرت یعنی جنت کی طرف جو ہے ہمارا اقدام ہے سفر ہے ہم تقسیم اوقات میں کریں گے تو انشاءاللہ شاء عمل بھی کرتے رہیں گے سفر بھی جاری ہوگا اور منزل تک بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تشبیہ سمجھ گئے ہیں نا بہت عجیب تشبیہ نبی پارٹی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حدیث ہوتا اور اس میں تصوف کی طرف توجہ بھی ہوتی ہوں وہ اچھا ہوتا جنب کام کرتا ہے اچھا دوسری بات محمد. آلو دعا محدثین سن کی دو توجیاں آتے ہیں آلو دعا صبح کی نماز زور کی نماز یا فقط صبح کی نماز ور لو ہاں زور و عاصر کی نماز وہ شیر ام میں نہ دولو جا کی نماز صبح کی نماز پڑھو پھر اپنے کام کرو صبح پڑھو ذمہ داری کرو دکانداری کرو باقی کام کرو پھر آؤ زہر کی نماز پڑھو اس کے بعد کھانا کھاؤ آرام کرتے ہو دنیا کے معاملات کرو اس کے بعد آصر کی نماز پڑھو پھر کچھ کام ہو تو کر جائے پھر مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے بعد کھانا کھا لو ایشا کی نماز پڑھو اس کے بعد سو جاؤ ٹھیک ہے تو یہ شروع والا تو آج شروع ہو گیا ہے نہیں جو شادت دینا ہاتھ کا ہے ٹھیک ہے وہی ڈاکٹروں سے دوسری, دوسری توجہ یہ ہے کہ ش وسطین بے اشراق کی نماز پڑھ لو وروحا زور و اثر کے درمیان نوافل پڑھ لو اور شیر امینا دلوجا رات کے کسی حصے میں نوال پڑھ لو معدسین نے پہلی روایت کے مطابق فرائض لیے ہیں اور دوسرے تحقیق کے موافق یہ نوافل ہیں ایک بہاد نے اچھی بات کی ہے میرے ذہن میں بھی اچھی بیٹھتی ہے پتنی آپ کے ذہن میں بیٹھتی نہیں اس لیے فرما کہ گئی فرائض تو اس لیے نہیں ہے کہ امر نہیں ہے وسطین ہے امداد حاصل کرو عبادتوں پر تقسیم اوقات میں کچھ حصہ صبح کا کچھ حصہ روحا کا زور کے بعد کچھ حصہ رات کا تو گوے کہ کچھ کچھ حصے میں آپ کو تخیر ہے تو تخیر تو نفری عبادات میں ہوتا ہے تو اب دین یسرن کی نسبت سے آگے تطور کیا میرا ہے تو یہاں بھی تطور کی طرف ہے رات کا قیام کرو لیکن پوری رات نہ تو رات شیو مینر داں تو اس کے ساتھ تو شیر مرنگ ادواں اور میں نے منر روح تو مسلح ہو گیا ہے آگے آدی کرتے زیادہ لگ جائے گا آپ کے اسپش عدی میں یہ سلم پہ عمل کروا اس ہے کہ ال بیت ہے کہ ال بیت ہے پھر یہ سولہ ہے ستارہ ہے اور پھر مسئلہ اختلاف کے سارے رحمان جو ہیں بابن اسلحن ایمان وقل تما قان وما علی زیا ایمان حکم یعنی سولہ تک مندل بیت پہلے مناسبت اس بات کی ناسبہ کباب سے چونکہ امام بخاری رہے محلہ شعابی ایمان کا ذکر فرما رہے ہیں تو پہلے اغواب نے شعابی ایمانیہ ذکر کیے پھر درمیان میں اس کے ضد میں علامات نفاق ذکر کیے تو شعابی ایمانیہ نے سے اسلاتان بھی ہے کہ نماز پڑھنا یہ بھی ایمان کے خسالوں میں سے ایک خسلت ہے شعب ایمان میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک خصلتی ایمانیہ ہے تو اس نسبت سے السلہ من المان ذکر کیا دوسری بات ایمان بخاری جو آ... کے علمی ہے نا وہ پہلے الدین و یسرم ذکر کر کے اشارہ کیا کہ کبھی کبھی دین کا اطلاق اعمال پہ ہوتا ہے دین کا اطلاق اعمال پہ ہوتا ہے تو الدین و یسرم اعمال میں یسر رہیں اعمال میں اعمال زو یسر رہیں اب اسور تمہارے ایمان باب قائم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس طرح دین کا اطلاق اعمال پہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایمان کا اطلاق جو ہے یہ یعنی اعمال پہ ہوتا ہے جس طرح دین کے اطلاق اعمال پہ ہوتا ہے تو اب بتاتے ہیں اسی طرح ایمان کا اطلاق بھی اعمال پہ ہوتا ہے جیسے ماں اللہ اے تو ایمان کا ذکر ہے اور اس سے مراد صلات ہے تو ایمان تو آپ کو پتہ ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور صلات ایک عمل ہے تو جس طرح دین ذکر ہو عمل مراد ہوتا ہے تیسرے ایمان ذکر ہو کر عمل بھی مراد ہوتا ہے ماں کان اللہ اے دو ہو گئے تیسری تیسرا ربط جو کہ بالکل دقیق ربط ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں آپ نے پڑھا وسطین بلخود ہوا تیور روہ وشے امن دولو جہاں تو مانا یہ تھا کہ وسطین بل امداد حاصل کرو عبادت کرنے سے صبح شام کچھ حصہ رات کا کچھ حصہ رات سے اب وہاں وسطین فرمایا تو وسطین سے مراد استعانت بالعبادت ہے اب عبادات میں افضل نماز ہے تو توان ذکر کر کے ترغیب علسلہ و سعین دل و دعا تمہارا کیا استعانت حاصل کرو عبادات سے اب چونکہ عبادات میں امام بخاری بتاتے ہیں کہ عبادات میں اشرف العبادت کیا ہے یہ اصلاط ہے تو اصلا تم کہہ کر ربط جو ہے بتا دیا آپ کو اسراتم ایمان کہ عبادات میں اشرف نماز ہے اور نماز ایمان کا بڑا حصہ ہے اسرات ایمان یہ تو ربط ہو گئے مسئلہ حل ہو گیا اب اس باب اور اس حدیث مبارک کے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یعنی تھوڑی سی آپ کو پس منظر بتانا پڑے گا کہ اس نسب سے باپ کا سمجھنا آسان ہو جائے اس میں تو اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کی تو ہجرت مدینہ کے وقت نبی علیہ السلاۃ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا یا مقدس یا بیت المقدس نبی علیہ السلام نے سولہ مہینے یا سترہ مہینے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز ادا کی سولہ مہینے یا ستارہ مہینے بعد نبی علیہ علیہۃسلام کو حکم ملا فول وجہ شطر المسجد الحرام بیت اللہ کی طرف آپ چہرہ فرمائیں یا توجہ فرمائیں آپ کا قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف ہے اس پر لوگوں نے اعتراضات کی جو آخر حدیث میں آتا ہے یہ ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوا آیا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلاۃ السلام جب مکت المکرمہ میں تشریف فرما تھے اس وقت نبی علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا بیت اللہ شریف تھا یا بیت المقدس تھا اس میں محدثین حضرات کے دو قول ہیں وہ حضرات محدثین جو کہ نسخ کے دو مرتبہ قائل ہیں نسخ کے دو مرتبہ قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکت المکرمہ میں نبی علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ شریف تھا جب مدینہ منورہ آئے تو حکم ہوا مچر ارسا کے طرف کہ یہود اور نسارا کی تعلیف ہو جائے موافقت سے تعریف ہو جائے ان کے دل نرم ہو جائے جب دل نرم ہو, دل نرم ہو جائیں گے نا تو پھر حکم آ جائے گا بیت اللہ کا تو وہ کہتے ہیں کہ مکت المکرم قبل نبی کا بیت اللہ تھا مدینہ منورہ میں جب ہجرت کیا تو ہجرت کے بعد جو ہے حکم ملا بیت المقدس کے طرف تعلیف فن لوبل یہ مسوارہ یہود و کے تعلیف ہو جائے اور موافقت ہو جائے تو سولہ سترہ مہینے بعد حکم آیا فول وجہ کا شطر المسد الحرام یہ وہ لوگ ہیں جن کی تحقیق ہے نسخ قبلہ دو مرتبہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مکت میں نبی علیہ السلام بیت المقد بیت اللہ کی طرف توجہ فرماتے تھے اور مدینہ آ کر حکم ہوا بیت المقدس کی طرف ٹھیک ہے یہ قول امام بخاری کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اور ہمارے ہاشین بھی نے کہا ہے کہ یہ قول تھوڑا سا ضعیف بھی ہے جو ہے اچھا محققین کا قول یہ ہے کہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام کا قبل بیت المقدس تھا لیکن نبی علیہ السلام بیت المقدس میں بیت اللہ میں جب نماز پڑھتی تھی تو بین رکن کھڑے ہوتے تھے رکن یمانی اور رکن حجر سوت جب رکنین کے درمیان کھڑے ہوتے تھے نا تو بیت المقدس کی طرف جو ہے توجہ آتی تھی یہ رکن یمانی ہے یہ حجر اسود ہے یہاں بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے تو یہ سامنے ہے کیا بیت المقدس کی طرف توجہ جاتی تھی قبلہ بیت المقدس تھا لیکن قیام بین رکن فرماتے تھے اب جب مدینہ منورہ تشریف لائے نا اب یہاں پہ مدینہ سے مکت المکرمہ بالکل جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں ہے بالکل اپوزٹ ایسے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تو یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا تو اب نبی علیہ السلام یہاں پہ بیت المقدس طرف دوسری خوبصورت ہو نہیں سکتی تھی اب یہاں نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف چہرہ فرما کر نماز پڑھتی تھی جب سولہ سترہ مہینے نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ میرا قبل جو ہے بیت اللہ ہو جائے اور یہ چاہت اس لیے تھی کہ نبی علیہ السلات اسلام چونکہ بمو اسماعیل سے تھے علیہ کے علیہ ان کے اولاد میں فقط نبی پاک تشریف لائے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت علیہ السلام اس کے اولاد میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اب چونکہ نبی علیہ السلام بمو اسماعیل میں سے تھے چانت نبی کی یہ تھی کہ میرا قبلہ بھی اسماعیلی ہو ابراہیم علیہ السلام کا ہوجہ کا فسم آئے فلن کا قبل تنزل طرز فول وجہ کا شطرن اب جب نبی علیہ السلام کو سولہ یا سترہ مہینے بعد حکم آیا فول وجہ کا تو یہود اور نسارا نے اعتراض کیا یہ کیسا پیغمبر ہے یہ تو اپنے دل...